واللہ و اللہ ادھر جنت ادھر مفرت میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور گناہوں کو بخشوانے کی طرف توبہ کرنے کی طرف استغفار کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت کا راستہ توبہ اور استغفار ہی پر قائم ہے تو اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو گناہ بخشوانے کی دعوت دیتا ہے بلکہ یہ دعوت امر کے سیرے کے ساتھ ہے توبو تو توبہ کر لو لا اٹھاؤ اللہ کی طرف جمی سب کے سب اوہل مومنون اے مؤمنین کی جماعت توبہ کیوں کرو لعلکم تفلحون توبہ کر لینے سے یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ یہ کامیابی کا راستہ توبہ ہے رجو الا اللہ ہے اللہ تعالی کی طرف انابت ہے اور لوٹنا ہے کھار کے کائنات نے توبہ کے ساتھ ساتھ بہت سے جانوی اعمال بھی ادا فرما دیئے ہر سال ماہر رمضان دے دیا جو ریاستوں کا مجاہدوں کا جو اعمال صالحہ کا اور توبہ اور اشتفار کا موسم بہار ہے ہر لحظہ توبہ پر منطبق ہوتا ہے منصوبہ رمضان ایمان و بحت صاحب ہے وہ پھر اللہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے ادر دینے کے لیے دنیا کے لیے نہیں دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے کہ اللہ اس کو اجر دے گا تو اس کے سابت تمام گنا معاف کر دیے جائیں گے من خام رمضان ایمان احتساب ما تقدم من ذنب جو رمضان کا قیام کر لے ایمان و احتساب کے ساتھ دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے ندا کے لیے اس لیے کہ خالق کائنات خوش ہو جائے اور مجھے اجرت آفرما جائے تو اس کے بھی سادتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے من خام القدر ایمان احتساب غفر نو ماتقدم انسل دے اور جو شب قدر کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالی سے ثواب کی نیت پر اس کے بھی سادارے کو نام آپ کر دیں کر دیے جائیں گے رمضان بھی جاری ہے روزے بھی موجود ہیں ہر رات آ رہی ہے تراوی کے لیے شبداری کے لیے رات کے قیام کے لیے اور شب قدر بھی آنے والی ہے جس کا سب کو انتظار ہونا چاہیے صرف انتظار ہی نہیں بلکہ استعداد ہونی چاہیے اس رات کے احیاء کے لیے اس رات کو جاگنے کے لیے بلکہ اگر اعتقاف کی نیت کر لی جائے اور احتکاف کی کوشش کی جائے کیونکہ اصل مقصود اعتقاف کا شب قدر کو حاصل کرنا ہے یہ معمولی تحفہ نہیں ہے لیلت القدر القدیر من الف شہ یہ ایک رات ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہے بلکہ افضل اور کتنی افضل ہے اس کی حدود اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ان بسرتوں کو ہمارا رب جانتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ افضلیت مرتب ہوگی بندے کے اخلاص میں راتوں کو جاگنے والا اور شب قدر کا قیام کرنے والا کتنا مخلص ہے کتنا اپنے رب کی رضا کا طالب ہے کتنا اس کی خوشروی چاہتا ہے اور کتنا اس کی رضا کا طلبدار ہے اسی کے مطابق یہ اس رات کا قیام افضلیت حاصل کرے گا یہ ہزار مہینے سے زیادہ افضل ہے یہ رات یہ تقریباً پچاسی سال جو ایک انسان کی عمر نہیں ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے ہمارو امت ما بین صدی رسم رسن وکلم یہ من ادالے گا میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ستر کے ہنسے کو بہت کم لوگ عبور کریں گے تو اس ایک رات کا احیا ہی پچاسی سال کی عبادت سے افضل ہے یہ سارے آماد اللہ نے عطا فرما دیے اسی مغفرت اور توبہ کے پروگرام کو اور وسیر دینے کے لیے کہ تم اس مہینے بابرکت مہینے کے ایک ایک شاید کو غنیمت جانو اس کی قدر کرو ضائع کرنے کی بجائے ایک ایک لہزے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں یہ سمجھو کہ رمضان سب سے قیمتی مہمان اس کی قدر کر لو اس کی ضیافت کے لیے پوری طرح مستعد ہو جاؤ اور وہ ساری براکات سمیٹنے کی کوشش کرو جو اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں تو اللہ رب العزت نے توبہ کے نظام کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی دے دیا رمضان کا مہینہ دے دیا ایک عدیم الشان تحفے کی شکل میں روزے کی حالت میں ایک وقت آتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سوائے میں آئندہ فکر ہی لذاخت ماتو افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی دستخوان پر بیٹھا ہو اور دعائیں کر رہا ہو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی رد نہیں ہوتی وہ ہو اللہ تعالی قبول کرتا ہے جس سوائے میں فراہم فرحت میں فراہ خواہ رکھتے ہی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے موقع کی خوشی یہ خوشی روحانی بھی ہو سکتی ہے اور بدنی بھی ہو سکتی ہے بدنی اس طرح کہ دن بھر کا فاقہ برداشت کیا ہے پیاز جھیلی ہے اب اللہ تعالی کی توقیق سے کھانے پینے کا وقت آ گیا دسترخوان پچھا ہوا ہے نینٹیں چن دی گئی ہیں ان کے استعمال کا وقت آ گیا جو یقینا بندے کی خوشی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث بھی ہے اللہ اپنے بندوں کو پیارے بندوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے اور بچہ کھاتا ہے تو خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کھا پی رہے ہیں میری نیم تھے کھا رہے ہیں اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے وہ خوش ہوتا ہے بندہ بھی خوش ہے کہ تصور خان کی نیند کھانے کا وقت آ گیا پینے کا وقت آ گیا یہ خوشی ہے اس کی بدلی خوشی اور روحانی خوشی یہ ہے کہ اس موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا کی قبولیت سب سے بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ اگر دعائیں قبول کر لے تو سب سے بڑا انعام ہے اس کا یہ ایک روحانی خوشی ہے نبیر اسلام کا فائدہ کہ ایسے موقع پر دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور وہ دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ سب سے اہم دعائیں اس موقع کی جو پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رمضان میں اللہ کے کچھ بندے اوتقا ہوتے ہیں انتقا کچھ بندے اللہ کے عطیف ہوتے ہیں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں وزار کفی کنج لے یہ ہر رات سلسلہ قائم رہتا ہے رات کا آغاز وقت افطار سے ہو جاتا ہے سورج کے غروب سے ہو جاتا ہے اور وقت اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ان بندوں کے لسٹ میں شامل کر لے جن کی گردنیں آج جہنم سے آزاد ہوگی یا اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہوگی ہمارے ماں باپ کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے جن جن کے ہم پر حقوق ہیں ان سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے یہ خوشی کا موقع ہے یہ روزے دار کی خوشی افطار کے وقت دوسری خوشی میں ان تالخائر ہوں جب بندہ اپنے رم سے جا ملے گا اپنے رم سے ملاقات کرے گا اس وقت کی اللہ تعالی اپنے بندے کو خوش کر دے گا حالانکہ بڑی نازک گھڑی ہے یہ بڑا ایک حساس مکان ہے یہ رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے لا کر تمنا الموت فعمود مطلع شدید موت کی تمنا مت کیا کرو جب جان نکلے گی تو اگلے جہاز میں جھانکنے کا منظر بڑا سخت اور کرخت اور ناقابل برداشت ہے اس لیے موت کی تمنا مت کیا کرو تو اتنا ہولناک یہ منظر لیکن اگر روزے کا حق ادا کیا ہے ان تمام حدود و یود کے ساتھ جن کا شریعت مطالعہ نے ذکر کیا ہے تو نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ فرحت منداد رفتے ہی جب یہ بندہ اپنے رب سے آ ملے گا اپنے پرور دان سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس کو خوش کر دے گا نبیر اسلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ انی کا میں تج سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا تیرے چہرے کی زیارت کا اور اس چیز کا کہ شوق لکھا تیری ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا ہو ملاقات کا شوق پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں اس ملاقات کے شوق میں گھر جاؤں اس شوق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں اور پھر تیاری شروع کر دو اس شوق کے تحت کہ اپنے رب سے اس طرح ملو کہ رب تعلی کو پسند آ جا ربلا مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے جیسے رسول اللہ سلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا اور یہ دعا کی کہ اللہ من کا آگ وانت ون تتن تھا کوئی لے وہ تھا یا اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہسے اور تو اسے دیکھ کر ہسے یہ ملاقات کا شوق ہے لیکن روزہ ایک ایسی بھی بادت ہے جو اس شوق کے لطف کو دوبالہ کرنے والا ہے فرحد جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جائے ملے گا تو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا روزے کی برکت سے روزوں کی عبادات کی برکت سے تو یہ بھی ایک مہینہ ہمیں دیا گیا گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے بڑی صحایتیں ہیں بڑی براکات ہیں لیکن اگر ہم گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے تو ایک خطرہ ہم پر مسلط ہے اور وہ نبی اسلام کی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ نے آمین کہا جبریل امین کی مدوارا پر بہت اللہ من ادرک رمضان ہے پھر جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا اسے دور کر دیا جائے اللہ کی رحمت سے دھدکار دیا جائے یہ امین روح قد کی یہ بدوا ہے اور اللہ کے پیرے پیغمبر کی آرمی ہے مقام مسلم کا ہے ممبر کا ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا تھا جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جبرین میرے ساتھ تھے انہوں نے کئی بدوائیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے گناہوں سے پاک ساتھ نہ ہو سکے تو اللہ کی رحمت سے اس کو دستکار دیا جائے تو جہاں یہ مہینہ موجے پہ رحمت ہے وہاں موجب نانک بھی ہے موجب زحمت بھی ہے اللہ کی رحمت سے کا باعث بھی ہے تو پھر توبہ استغفار کا معاملہ اور حتمی متعین اور فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ اس مہینے کوشش کرے کہ توبہ استغفار کر کے رمضان کے آباد انجام دے کر گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تاکہ یہ مہینہ گزرے تو یہ ایک عمل کی بھٹی ہے جس سے کندن بن کر نکلے خالص سودا بن کر نکلے بالکل گناہوں سے بات صاف ہو گئی تو توبہ تومار استفاع ہماری ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اس کتابیں دی بلکہ حکم دیا کہ تو ایوہ تفلحون اہم امروں کی جماعت سب کے سب توبہ کرو میرا حکم ہے آڈر ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ توبہ کرنا فلاح کا راستہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے اس کے لسٹ یار کی لسٹ تیار کی جائے اور خالق کے کائنات کے دروازے پہ دستک دی جائیں دن ہو یا رات ہو خلوت ہو یا جلپت ہو اندھیرا ہو یا روشنی ہو سفر ہو یا ہضر ہو اللہ رب العزت ہر وقت سنتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے وہ لسٹ اللہ کے سامنے کھول دی جائے اور سچی اور خالص توبہ کر لی جائے تین شرطوں کے ساتھ نمبر ایک ان گناہوں کو عملی طور پر چھوڑنے کا عزم عملی طور پر چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور نمبر تین گناہوں پر دل میں پشمانی ہو ندامت ہو اس طرح توبہ کر لیجئے اور توبہ مکمل کی جائے صلاح ادھوری نہیں ہوتی دوستی نافذ نہیں ہوتی اس ذات کے سامنے توبہ کر رہے جو سب کچھ جانتا ہے ایسا نہ ہو کہ جو گناہ دن سے اتر چکے ان کی توبہ تو ہو رہی ہے لیکن جو گناہ اب تک دن پہ قائم ہے اور طبیعت ان پر آمادہ ہے وہ گناہ مرغوب ہیں انسان کی زندگی کے لیے ان کی دعا کو مؤخر کر دیا جائے نہیں دوستی پوری ہو صلاح مکمل ہو تب اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی کسی گناہ کو فراموش نہ کرو یہ فراموش کرنا بہت بڑی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے صلف سال اپنے گناہوں کو یاد رکھا کرتے تھے اور توبہ کے لیے جتن کیا کرتے تھے بڑی محنتیں کیا کرتے تھے امیر عمر ردی اللہ عنہ جائے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جملہ کہتی ہے اس جملے کی شدت پوری زندگی محسوس کرتے رہے فرماتے پرماتما کا عمل اعمال اس جملے کی بخشش کے لیے عمر نے بڑے عمل کی بڑی نیکیاں کی بڑے بڑے عمل کر بیٹھا کہ اللہ کو جملے کا بوجھ مجھے معاف کر دے وہ میری زندگی سے اٹھا لے پوری زندگی میں جملہ یاد رکھا اور بڑے بڑے عمل کرتے رہے ابو حذیفر رضی رانیہ نے جنگے بدر کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیا بڑا پشیمان بڑا نادم پوری زندگی جملے کو یاد رکھا توبہ کرتے رہے بال ایک دن یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں تب سمجھوں کہ تم نے میری توبہ قبول کر لی کہ کسی مار کے میں کسی جہاد میں دشمن کی تلوار میرے گلوں پر چل جائے جب تلوار چلے گی تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا اب پوری پابندی کے ساتھ ہر جہاد میں شریک ہوتے ہر مار کے میں سفید اول میں نظر آتے اسی نیت سے کہ آج شہادت کی موت مل جائے آج گلا کٹ جائے اور میری توما قبول ہو جائے حتیٰ کہ نبی نظرام کا انتظار ہو گیا اب صدیق کا دور اقتدار آ گیا جنگ قانسیہ میں شریک تھے اور واقعات دشمن کا ایک اقبار چلا گلے پہ تلوار پھر گئی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور توبہ تعمل قبول ہو گئی یہ صرف صالحین کا انداز اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کا تجربہ کا اور توبہ اور استغفار ابو امول کوئی بات بھی نہیں کہ صرف ایک اشارہ کیا تھا یوم قرہدہ بنو قردہ کے یہودیوں کا جب فیصلہ کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بطور حکم بھیجا تھا کہ جو فیصلہ کریں وہ قابل قبول ہوگا یہودیوں نے اس پر آمادگی کر دی کہ ساید جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے ابو نوابا جو اسی قبیلے کے تھے مسلمان تھے ایک اشارہ کر دیا یہودیوں کو ہاتھ سے یوں جیسے یہ قتل کا اشارہ ہوتا ہے کہ سعد کا فیصلہ قتل کا ہوگا یہ ایک اشارہ کر دیا بعد میں بڑا خوش تھا کہ میں نے یہ راز کیوں دیا میں نے یہ بات کیوں اشارے سے بتائی حالانکہ کوئی جملہ نہیں کہا صرف ایک اشارہ دیا اسی پر پشی ہونا ہوگا مدینے واپس لوٹے اپنے آپ کو بس ان ڈبی کے ستون سے باندھ دیا کہ اللہ میری توفہ قبول کرے گا تو رسی کھولوں گا اور باہر نکلوں گا توبہ بھی کرتے رہے ستون سے بندے رہے آخر بشارت آگئی توبہ قبول ہو گئی لوگ آئے اور آکر کر بشارتیں خوشخبری تھی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور میں کہ اس وقت تو رسی نہیں کھولوں گا جب تک امام الانبیاء نہ کھولے اپنے ہاتھوں سے کھولے مجھے آزاد کرے پھر میں اٹھے گا اور باہر آؤں گا اللہ کے حبیب تشریف لائے رسی کھولی اور وہ آزاد ہوئے ابو البابا رضی اللہ عنہ یہ سلف صالحین کا انداز توبہ گناہوں کو بھولتے نہیں تھے فراموش نہیں کرتے تھے حالانکہ گناہ کبھی کبھی ہوتے تھے بہت زیادہ تھے ہم تو گناہوں پہ خرچ کبھی کبھی گناہ ہوتے حسن پتری رحمہ اللہ اپنی وفات سے کچھ دن قبل کسی مشکل میں پھنس گئے کسی خطرے میں گھر گئے گر گئے فرماتے ہیں کہ مصیبت مل پر کیوں آئی اس خطرے میں گرفتار کیوں ہوا آج سے چالیس سال پہلے میں نے ایک اپنے بھائی کو مفلس کہہ دیا تھا مفلس اس جملے کی سزا مجھے آج مل رہی ایک چھوٹا سا جملہ جو چالیس سال پہلے کہا کسی ایک بھائی کو ہم تو پوری پوری قوموں کو چن کے رکھتے تھے کہ فلاں قوم ہے ہی ایسے فلاں لوگ سارے ہیں ہی ایسے صرف ایک بندے کو مفلس کہا اور وہ گنا ان کو یاد تھا چنانچہ آخری عمر میں یہ مشکل آئی سماتے ہیں کہ یہ اسی جملے کی سزا معلوم ہوتی ہے کہ اندر نے مجھے آج اس جملے کی سزا دی ہے تو ان معصیتوں کو بھولتے نہیں تھے بلکہ توبہ کے لیے مستعد رہتے بلکہ بے قرار رہتے مائل اسلمی کی طرح جس سے غلطی ہو گئی ذنا کی سفر میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے تواہر مجھے پاک کر دیجیے آپ نے اعراض کیا دوسری طرف آ مجھے پاک کیجئے آپ نے پھر منہ پھیر لیا پھر اس طرف آ مجھے پاک کر دیجئے آپ نے پھر منہ پھیر لیا پھر آ مجھے پاک کر دیجئے یعنی چار دفعہ اقرار کر لیا اعتراف کر لیا قصہ مخصر یہ کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد قائم کرنے کا حکم دے دیا چنانچہ وہ حد قائم ہو گئی اور یہ ان کی توبہ یہ قبولیت کی ایک علامت تھی کہ اللہ کی حد قائم ہو گئی انہیں سنسار کر دیا گیا پتھر مار مار کر رجم کر دیا گیا جو کہ توبہ کی قبولیت کی علامت تھی اور یہی موقع پر یہی ایک طرف لے کر وہ عورت غالبی قبیلے کی عورت آ گئی طاہر نے یا رسول اللہ مجھے فاک کر دی آپ نے اس سے بھی احراض کیا منہ پھیر لیا اس نے عرض کیا اطردو نے کما دائز کہ مائل اسلم کی طرح آپ احراض کر رہے ہیں اپنے منہ پھیر رہے ہیں حالانکہ مائل اسلم کے پاس تو کوئی اپنے زنا کا سبوت نہیں تھا میرے پاس تو سبوت موجود ہے یہ پیٹ کا بچہ اسی زنا کے عمل کی پیداوار ہے یہ میرے پاس تو سبوت موجود ہے اس سیاح کاری کو کا اس گنا کر مجھے پاک کر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو پیدا ہونے دو پھر تمہیں پاک کیا جائے گا حد قائم کی جائے گی بچہ پیدا ہو کے اسی حالت میں چلتے چلتے پیغم اسلام کے پاس آ کہ دیکھیں بچہ پیدا ہو چکا اب تو پاک کر دیجیے فرما کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے روٹی کھانے کے قابل ہوگا پھر تم پر اللہ کی حد قائم کریں گے دودھ پلاوے سے مدت نے پوری کی بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور اللہ کے نمبر کے بعد پھر آ گئی کہ دیکھیں خود ہی دیکھ لی کہ بچہ روٹی کھا رہا ہے اب تو مجھے پاک کر دی یہ صرف سالین کا اشترار لاچار ہونا توبہ کی طرف اور گناہوں کی بخش کی طرف حد قائم ہو گئی نبی رسلام کو خبر دی گئی آپ اٹھے اس کا جنادہ پڑھنے کے لیے امیرمر خطار صاحب نے آ گیا تو سن لیا نہیں ہے وہی افاج رہے اس کا جنابہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں حالانکہ بدخار عورت تھی فاسق اور فاجرہ تھی رہ عمر یہ مت کہو زبان اپنی بند کر لو لقتار توبہ دن لو خصیبت بیر الفی نے یہ میری عورت ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے ستر گناگاروں میں بانٹ دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں اس ایک عورت کی توبہ ستر پاکی انسانوں کو کفایت کر دے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے مگر پرپرتکار کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے اپنی جان سے کھیل جانا اور جان کی بازی دے دینا جان کی قربانی دے دینا یہ پہلی خاتون دیکھی ہے اللہ نے اس ایک عورت کی توبہ قبول کر لی ہے اور اس کی توبہ پھر مدینہ کے ستر گناگاروں میں بانٹی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں یہ صرف سالین ان کا انداز خود محمد الرسود اللہ کا فرمان ہے ان نہ جوان والا قلب بھی وہ تمر رہا میں بھی کبھی کبھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں اکٹھا سو بار استفار کرتا ہوں عبداللہ میں عمر کا بیان ہے ایک مجلس میں آپ نے استفار شروع کر دیا اور ہم نے شروع کر دیا اللہ کے حبیب سر وسلطن سے مجلس میں سو دفعہ استفار کیا تھا حالانکہ قدم قدم پر بشار تھے حبیب رمبے تھے میرا اور اللہ تعالیٰ کے خلیم قدم قدم پر بشار تھے اس قدر آپ استفار کرتے ہم گناہگار ہمیں کس قدر استفار کی حاجت ہے اور کس قدر توبہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان تو اللہ رموا حکم امر کا سیکھا توبہ کر لو اللہ کی طرف جمی سب قسم او وہ منو اے وہ مینو تفلحون لگوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ بات نوٹ کر لو تمہاری فلاح اور کامیابی توبہ اور استغفار کے پر ہے ورنہ با بقات ایک گناہ بھی آپ کو لے ڈوبے گا ایسا ڈر جائے گا کہ مغفرت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی راستے بند ہو جائیں گے توبہ اور استغفار کر لو توبہ سے یہ راستے کھلتے ہیں امال صالحت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور توبہ اشتفاع اور سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میں اپنے تیم نے کئی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض اوقات ایک گناہ ہی بندے کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا ہے جیسے وہ بلی والی عورت بلی نے اس کو کوئی نقصان کر دیا ہوگا کوئی اس کی دودھ پی گئی ہوگی کوئی کھانا کھا گئی ہوگی گنا وہ کھا گئی ہوگی عورت کو غصہ آ کے بلی کو باندھ دیا نہ کھلایا نہ پلایا نہ اس کو آزاد کیا حتیہ کے بھوک سے مر گئی صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا اور تبرانی کے الفاظ ہیں کہ وہ بلی اس کے ساتھ موجود ہے اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے اور کاٹ رہی ہے اس طرح صاحب صاحب محجل لکڑی والا اپنی لکڑی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا گزرتے گزر لکڑی میں سامان پھسا لیتا دیکھ لیتا تو کہتا غلطی ہو گئی یہ سامان اٹک گیا اور کوئی نہ دیکھتا تو لے کر چلتا پھرتا آگے بڑھ جاتا فرمایا کہ وہ شخص صاحب محدود جہنم میں کھڑا ہے اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تو ایک گناہ بھی معاوضے کا سبب بن سکتا ہے اور توبہ کے مقام کو آسان بنانے کے لیے اور توبہ کی قبولیت کو انتہائی قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہر رات جب تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے حل میں مستقفر انفعفر اللہ یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی گناوں کی بخشش کا طالب کہ میں اس کو معاف کر دوں حل من تائ بنفاطوب علیہ کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کر لوں ندا کا یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتا ہے پورا جو تیسرا پہر ہے اللہ برعزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اپنے عرش میں چڑھ جاتا ہے اور یہ پورا پہر جو ہے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے ندا کرتا ہے حل میں مسترد انفاظ کو ہو رزت کا طالب ہو میں اس کو روزی دے دوں حل میں مستشنفا شریح کوئی شفا کا طالب ہو شفا مانگ لو مجھ سے میرے ہی پاس شفا کے خزانے ہیں حل میں مستفرف اخرہ کوئی گناہ بخشوانا چاہتا ہے گناہ بخشوا گناہ میں ہی بخشوں گا میرے علاوہ کوئی نہیں ایک عتیض خود سے نظیر اسلام فرماتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا عبادی ان نہ کم تخت او نہ لائن ب نہارا وانا افسر و تنوع و جمی اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں مجھ سے استغفار کرو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جانتا ہے وہ خالق اور مالک ہے اس کا فرمان ہے بخولیت السان ضریف انسان بہت ہی کمزور ہے پھر شیطان کی شرارتیں اور فسم سے اپنے شباب پر ہیں جس نے کہا تھا سملا عطین ہم بین خلف و ان شماعل کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا لاکھوں المستقیم تیرا سراط مستقیم ہے اسی پر بیٹھ جاؤں گا دھرنا دے کرے کر. بندے وہاں سے گزریں گے روکوں گا انہیں ان کا راستہ بند کر دوں گا لو دئی نند نہ لہوں کہ تیرا سیدھا راستہ ہے اسے اپنی خورافات سے سجا کر پیش کروں گا تاکہ یہ بدرت کا شکار ہو جائیں اور معصیتیں اختیار کر لیں چاروں طرف شیطان کے جال ہیں شیطان کی تزلیل ہے اور وہ ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دسیفا فروغ اداش نہیں کرتا ہر لحظ گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے مساوس ڈالنے کے لیے مستعد ہے ایک طرف شیطان کی طاقتیں ہیں اور ایک طرف لوگوں کی کمزوریاں تو اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کا راستہ عطا فرما دیا تاکہ موقع ب موقع اپنے گناہوں کو بخشواتے رہیں علیہ اسلام کی حدیث ہے طوب والے آٹھ دن واجد فی شقیفتی یوم القیامہ اس بندے کے لیے مبارک اور خوشخبری ہے جب قیامت کا دن ہو اور اس کا صحیفہ اعمال کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار ہو باقی اعمال ہوں لیکن کثرت سے جو عمل ہو وہ استغفار ہو حسن بصری کا قول ہے رحمہ اللہ کہ اگر ہر دو سطروں کے بیچ میں استفار ہو تو یہ بندے کی عظیم سعادت کا موجے میں جو صحیفہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ کاتبین ہر دو سطروں کے بیچ میں استفار ہونا چاہیے ایسا بندہ مبارکباد کا مستحد ہے بشارتیں ہیں اس کے لیے اگر اس کے صحیفہ اعمال میں استغفار کثرت سے موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا نبی الرحمہ و نبی الطبہ و نبی المرحم میں خاص طور پہ تین چیزوں کا نبی ہوں نمبر ایک رحمت کا نبی اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ جو شخص میری اطاعت قبول کر لے گا اس کے لیے یہ دین رحمت کا دین ہے رحمت کی بسڑک اسے نصیب ہوگی اور اگر کوئی شخص دین کی طرف نہیں آ رہا سرکشی پر آمادہ ہے معصیتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے تو پھر نبی یوگتاؤں کا ایسے بندے کے لیے میں توبہ کا نبی ہوں اس کے لیے توبہ کا موقع موجود ہے اور اگر وہ توبہ کو مخر کیے ہوئے ہیں اور توبہ کی طرف آمادہ نہیں ہیں تو پھر نبی جو پھر میں جہاد کا نبی ہوں ایسے بندوں کے گلے کاٹنے پڑیں گے تاکہ جو بڑے بڑے پاپی ہیں گناہ اور کفر کے ان کا سفایا ہو جائے اور بعد میں جو بقیہ اللہ کے بندے ہیں وہ استقامت کی طرف آ جائیں تو یہ دین رحمت بھی ہے دین توبہ بھی ہے اور دین جہاد بھی ہے جو سراسر اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرتے ہیں ان کے لیے یہ دین دین رحمت جو عتائت سے بریزاں ہیں ان کے لیے توبہ کا موقع ضرور موجود ہے جس کی اللہ نے دعوت نہیں دی کہ اللہ رب الزت میں توبہ کی دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت سارا انتظام کر کے دی وہ انتظام کیا ہے ان بل مغرب الباگر اللہ تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے بہت خوش بہت ہی وسیع تمہارے تصورات سے کچھ آتا اتنا بڑا اور بسیع دروازہ ہے وہ کہ اس دروازے میں سورج غروب ہوتا ہے وہ سورج جو ہماری زمین سے کروڑا گنا بڑا ہے کتنا وسیع یہ دروازہ ہے اللہ رب العزت نے یہ دروازہ سورج کے غروب کے لیے اور بندوں کی توبہ اس دروازے کے ذریعے اوپر پہنچانے کے لیے بنایا ہے اتنی کشادگی اور خسرت کوئی تنگی نہیں ہے ساری دنیا مل کر بھی توبہ کر لے تو اس وسیع دروازے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور خالق کائنات تک وہ توبہ فورن پہنچے گی توبہ پہنچتی رہے گی اس دروازے کے ذریعے اور بند کب ہوگی جب قیامت قائم ہونے کے لیے سورج یہاں سے طلوع ہوگا ہمیشہ غروب ہوتا رہا مغرب میں لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو سورج اس دروازے سے طلوع ہوگا یہ قیامت کا چہرہ ہوگا جس کا معنی قیامت کا وکو بالکل سروں پر قائم ہو چکا ہے یہ آسمان اور زمین ریدا ریدا ہونے والی ہیں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے والے ہیں رسول اللہ علم کی حدیث منصر رہو القیانہ رین فلی نتشم سکوگرت وہ رسمان فطورت وہی رسمان اگر کسی کو خواہش ہو کہ آج قیامت کا قائم ہونا اپنی نگاہوں سے دیکھ لے تو یہ تین صورتیں پڑھ لیں سورہ ان اذا اد اسما ان سورہ انفطار اذا اسماؤن فطارت اور اذا ادشمس قوبرت سورہ تقویر ادش شمس قوبیرتھ یہ تین صورتیں پڑھ لیں ان تین صورتوں میں قیامت کا چہرہ آپ کو دکھائی دے گا اور قیامت کا بخوع آپ دیکھ سکیں گے جس کی یہ علامت ظاہر ہو چکی کہ سورج مغرب سے ٹرو ہو رہا ہے خلقت حیرانوں پریشان ہوگی اور یہ قیامت کے قائم ہونے کی ایک علامت جو ظاہر ہوگی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو کتنی بسرت دروازہ دن ہے دروازہ بھی انتہائی بسے ہے اور وقت بھی انتہائی وسیع ہے قیامت کے چہرے کے دکھائی دینے تک توبہ کا امکان موجود ہے ہر فرد کے لیے خاص توبہ کا متعین کر دیا گیا ان نا یکم توبہ تھا معلوم جو ہر اللہ, اللہ رب عزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے جب یہ جان نکلنے والی ہو حلق میں اٹک جائے سکاراتل الموت تاری ہو جائے اب وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اب وہ امکان ختم ہو چکا بڑی تمہیں ڈھیل دی گئی تا وقت موت زندگی کے آخری سانسوں تک ڈھیل دی گئی اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو اب جب یہ جان کنی کا وقت کیا اور جان خلف میں اٹک گئی اب یہ امکان ختم ہو چکا تو ان سارے رسول سے توبہ کی اہمیت کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود توبہ کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالی توبہ کے مسئلے کو بندوں کی کامیابی پر مرتب کر رہا ہے اللہ تعالی یہ خبر دے رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی تمہاری توبہ پر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے کے لیے ہر رات خاص طور پہ آخری پہر آسمانی دنیا کے نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک اعلان کرتا ہے پکارتا ہے میرے بندوں آؤ آو اور مجھ سے گناہ بخشوا لو یہ خبر بھی ہم تک پہنچا دی گئی کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے خوب یہاں عبادی الدین اصرف علسین لاتوں رحمت اللہ ان اللہ یا پھر دنوں کو جمی میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی معاشیتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے بے بہاشا گناہ ہیں لا تقن تم رحمت اللہ اللہ تعالی کی رحم سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یکر الب و جمی اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور سارے گناہ معاف کر دے گناہوں کی بخشش کے لیے بہت زیادہ ریاستوں کی ضرورت نہیں ہے وہ دور گزر چکا جب توبہ ایک پرم شکت مسئلہ تھا جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے ایک نافرمانی پر توبہ کا حکم دیا اور فرمایا تلواریں پکڑ لو فلاں عمارت میں داخل ہو جاؤ اور اندھیرے میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا گھنٹہ دو گھنٹے وقت قتل کرو ایک دوسرے کو جب ٹائم ختم ہوگا تو کوئی زندہ ہوگا تو مر چکا ہوگا اور یہ تمہاری توبہ کی قبولیت ہے تھے زندوں کی بھی قبول ہو جائے گی اور مردوں کی بھی ہو جائے گی پر مشقت معاملہ تھا اس امت کے یہ خصوصی انعام بھیجا کہ بہت زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے یملا آدم لو بالاغت روبوں کا اینانسما سبستر سنی لافلہ کا اعلان آکان امین ولا ابالی آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں کتنا ڈھیر لگ جائے کہ تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے سمست خرتا نہیں پھر تو مجھ سے استغفار کر لے توبہ کر لے مجھ سے کہہ دے کہ میرے گناہ معاف کر دے لاکھ نلک میں تیرے ایک بار کے کہنے پر سارے گناہ معاف کر دوں گا جیسے بھی ہوں ولا ابا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں کوئی کام میرے لیے بڑا نہیں ہے تو توبہ کی خصرت بھی ہے اور یہ مہربانی بھی موجود ہے کہ ایک بار کے استفار سے سو سال کے بنا معاف ہو سکتے ہیں یہ اس دین کی سماحت اور برکت ضرورت ہماری آفریت ہماری شہدت ہماری طبۃ النسوح میں ہے یا ایو الذین آمن تو وہی اللہ طبت النسوح ایمان بالو اللہ کے دربار میں خالص اور سچی توبہ کر لو اللہ پاک توفی لذا فرما دے اللہ اسماہ مبارک میں ہمیں ایک ایک گناہ سے توبہ کی توحیق دے دے ایک, ایک گناہ سے دامن کو صاف کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ آن لائن ٹوٹی بوڑی عبادات کو قبول ہوئے اکول اخلیٰ باہر من الحمدللہ رب برالم